شہید کربلا، بلا کتی نہنوا حسین بادشاہ عظیم رہنما شہید کربلا بلا کتی نہنوا حسین بادشاہ حسیم رہنما شہید کر کا راستہ ہمارا راستہ ہمارا راستہ شہید خش سے ہمارا واسطا قدم پہ ہم جگائیں گے, گے یہ جان اپنی رہے نہ رہے خدا کی قسم حسین مولا کے مقصد کو ہم بچائیں گے اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہمارا سلسلہ ہے ہماری ماؤں نے گودی میں یہ سکھایا ہمارا و نصب ہم حسین والے ہیں ہمارا شہادت گئے یہ جذبہ دل میں ہمارے گ آج بھی بسا ہوا جزیدی کے اٹھے سر کو ہم جھکا دیں گے فرونی کو زمانے سے ہم مٹا دیں گے ہم اپنی فکر سے کردار سے وفا کر کے ہر ایک گھر پہ حسینی عالم سجا دیں گے بس انتظار ہے آ جلد جلد خدا جتے خدا, حجت خدا, حجت خدا ناز کے یہ جان کا شہادت ہمارا دعا لاج رکھنی ہے زمانے پھر میں اسی دم سے اپنا چرچا ہے ہمیں ہے ناز کے شبیر ہے ہمارا رہنما ہمارا رہنما ساز <تصفح> <تصفح> <تصفح> کا جو سلسلہ جاری ہے جہاں میں نہا کے خون میں بچانی ہے ہم نے ساسا ہم ساسا حسین حسین ہمیں بو بلا بتاتی ہے ہمیں روشنی دکھاتی ہے بسی جیوں کو شجان علی کی دکھا کر ہے کیا سکھاتی ہے دلوں میں ہمارے بسرہ ہمارے بسرہ ہمارا سسا ہمارا سس حسین قلب حسینسل حسین آج بھی گئے حسین کھا ہی تو دونوں جہاں میں راج بھی گئے حسین دین و شریف بچانے والا گئے حسین فکر محمد خدا مزاج بھی گئے حسین کی ہے جو رضا وہی خدا کی بھی رضا خدا کی بھی رضا حسن <سؤال> حسن <Four -ALLY> خرا ہے علی بھی کا قلم کلام خدا کا شکر ہے یہ عطا امام حسینی کب پرچا ہر زمانے میں یہ اس کی سوچ کا مقصد ہے بس برائے امام عظیم سوچ ہے اس کی عظیم اس کا راستہ اس کا راستہ